اللهم صل على محمد Vega على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد solemnlynn Coast كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 من همزه ونفطه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون قابل قدر حاضرین مجلس آج کا یہ پروگرام قازیہتی لوعیت کا ہے ہمارا ایک ساتھی اور بھائی محمد یونس مرحوم جو ہے اپنے شباب میں اپنے گھر والوں کو اپنی روایت کو اور اپنی قوم کو داغ مفارقت دے گیا آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کس قدر یہاں منتقل ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کفا بل موت وا سب سے بڑا واعض جو ہے وہ موت دنیا کے باعث گھنٹوں کتاب کرتے رہے لیکن جو موت سامنے آتی ہے جو کسی کو نہیں دیکھتا بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے ایک پل آگے بڑھنا یا پیچھے ہونا یہ ممکن نہیں یہ سب سے بڑا باعث جو ہے انسان کے لیے وہ موت یہ ایک عبرت کا نشان ہے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 موت کے لیے تیار رہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو فتمنا انکن تم سواد تو پھر موت کی تمنا کرو جب اللہ کے تم پیارے ہو تو اللہ کے لقاء اللہ کی ملاقات کی خواہش کرو اللہ نے فرمایا کہ ایسا وہ ہرگز نہیں کریں گے ریا <حَيَا> وہ تو سب سے زیادہ موت زندگی کے حریص ہے اور موت نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے کی اعمال کیسے ہیں ان اعمال کی موجودگی میں اگر اچانک موت آ گئی تو وہاں چھٹکارا کہاں نصیب ہوگا لیکن ایک مومن کا دامن بالکل صاف رہتا ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے حقوق العباد کے لحاظ سے کسی کا لین دین نہیں بالکل صاف کلیئر کہ ابھی موت آ جائے تو ابھی وہ سرخرو ہو جائے گا اللہ کے دربار میں لیکن جو لوگ موت کی موت نہیں چاہتے اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے اسی لیے نہیں چاہتے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 کچھ نہیں دیکھے گی بس وقت آ گیا جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس سے آگے پیچھے ہونا ممکن نہیں وہ شخص کہ مجھے نئی نئی ملازمت ملی ہے کچھ عرصہ کام کر لینے دو نہیں یا نیا نیا محل بنایا ہے کچھ عرصہ یہاں گزار لینے دو ہر میں جب وقت آ گیا لا و لا آخرون ایک پل نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے کچھ موتیں واقع خوش نصیبی کی علامت ہوتی جیسے جہاد کے میدان میں شہادت کی موت اللہ کے نبی علیہ وسلم نے شہید مارکا کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہید کہا ہے جیسے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے المقرون شہیدون شہید تعاون کے مرض سے مرنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ولم شہید ات ال جو عورت اپنی ڈیلیوری کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح ایک حدیث نے فرمایا کہ صاحب الحج میں شہید ہے. جو شخص اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ بھائی کٹی منزل سے یا, یا کون سی منزل سے گر کے مرا ہے میرے بھائیوں اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ بڑی عظیم و شان موت ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ توحید ہے توحید میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے پھر دیکھیں انسان کے اعمال انسان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قصہ قبول فرماتے ہے اور کہاں سے کہاں لے جاتے کہ یہ توحید نے بڑی برکتیں اور توحید کے بغیر ہم کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کو بھیجا بار بار امین کو آسمان سے نازل فرمایا صرف اپنی توحید کا سبق سکھانے کے لیے تو یہ توحید نے بڑی برکتیں توحید کی بنیاد ایسی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کو اللہ کے دربار میں سرخرو کر دیتا قرآن حکیم کتنی بڑی کتاب ہے چھ ہزار سے زیادہ اس کی آئے لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چھوٹی سی صورت ایک تہائی قرآن کے برابر جو شخص تین بار یہ سورت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا حضر دے گا کہ گویا اس نے ایک بار پورا قرآن ختم کر دیا صرف تین بار پڑھ لے یہ سورہ اخلاص ہے جس کا دوسرا نام سورہ توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یولد ولم اللہ السمد للمی کح الحد یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے لیکن شروع سے لے کر آخر تک یہ توحید پر مشتمل تو توحید کی بہاریں آپ دیکھیں اور توحید کا اجر آپ دیکھیں کہ جو شخص تین بار اس سورت کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لی اللہ اس کو اتنا اجر دے گا تو اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی صحیح بخاری کے حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کا امیر بنایا اور ایک کاخلا دے کر بھیجا جہاد کے لیے جب واپس پلٹے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر کی سناؤ کوئی شکایت یا کوئی خبر لوگوں نے کہا جی اس کی عمارت تو بہت اچھی تھی لیکن لگتا ہے کہ اس کو سورہ اخلاص کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں جب بھی اس نے جماعت کرائی تو کل ہو اللہ پڑی دورہ فاتحہ پڑھ کے کل ہو اللہ پڑی اور اگر کوئی اور سورت پڑھتا بھی تو وہ سورت ختم کر کے اللہ اور حج سال ضرور پڑھتا تھا یہ ایک ملاحظہ ہے اعتراض ہے اس پر نبی اسلام نے فرمایا کہ ہاں جواب دو اس کا تم یہ بار بار سورت کیوں پڑھتے تھے اس نے کہا جی مجھے اس سورج سے محبت بہت ہے اتنے عدیم الشان اس کے مضامین ہیں بلکہ ایک ہی مضمون ہے توحید کا مضمون مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا بہت محبت ہے فرمایا کہ خقبوں کا یہاں ادلا صرف اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل کر صرف اس ایک سورت کی محبت کی بنا پر یہ کیا ہے یہ توحید کی محبت یہ توحید کا عقیدہ کہ وہ سورت جو توحید پر مشتمل ہے اس کی محبت جنت کا نشان ہے جنت کی علامت یہ صورت مکمل توحید کا بیان آپ غور کیجئے اس کا مضمون کیا ہے جو اس کی پہلی آیت ہے کریم کل کا حد یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دین ہیں اسلام اللہ تعالی نے جس قدر ابھیان بھیجے جس جس نبی کو دین بھیجا ہر نبی کے دین کا نچوڑ یہ پہلی آیت ہے کل حل کا حد جو ہمارا دین اسلام ہے اس پورے دین اسلام کا حاصل جو ہے وہ یہی کلب ہوا ہوا حق کہ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے یہ پورے دین کی بنیاد نماز کا فلسفہ حج کا فلسفہ زکوٰۃ ہے روزہ ہے فرائد ہے نوافل ہے جہاد ہے الغرض جو بھی دینی احکام ہے دینی مسائل ہیں سب کی بنیاد جو ہے وہ کل ہو اللہ کا حق کہہ کہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے آپ کی نماز قبول ہوگی کسی بنیاد پر کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالی کہ ایک ہونے کا کیا معنی ہے وہ کس کس چیز میں ایک ہے یہ جاننا ضروری ہے ورنہ میرے بھائیوں یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئے اگر آپ کو اتنی معرفت نہیں ہے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 انتہائی مختلف وقت ہے میں چند منٹوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے یہ چیزیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا وحدہ معاشرف الگ ہونا اور اس کا اکیلا ہونا اگر کسی کو معلوم نہیں تو اس کا یہ جہل قیامت کے دن عذر نہیں بن سکے گا وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرح سزا پائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں اللہ تعالی کو ایک جاننا ضروری ہے تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ربوبیت میں اس کو ایک ماننا ضروری ہے کہ رب جو ہے وہ اللہ رب کا معنی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 خلا حضرت کی عطا ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کبھی نجات نہیں بات ہو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ اس کا خالق قربانے مالک اللہ دیکھیں صحابہ کا دور رسول اللہ علیہ موجود ہے اللہ کے پیغمبر ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ سفر ہے ایک بڑی عجیب بات ہوئی رات کو کچھ بارش ہو گئی جب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ رات جو بارش برسی ہے اس بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک عجیب بہی نازل فرمائی اللہ نے فرمایا ہے کہ اص وہی و کافر اس, اس رات کی ایک ہی بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن بنا دیا اور ان کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا ایک ہی بارش برسی اور اس کے برسنے سے کچھ بندوں کے ایمان میں نکھار آ گیا اور اسی بارش کے برسنے سے کچھ بندے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اور کفر کی دلڈل میں پھنس گئے ایک ہی بارش میں جب صحابہ نے پوچھا اس کی تفصیل کیا تو رسول اللہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مؤمن اللہ جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ نے اطا فرمائی ہے یہ اللہ نے برسائی ہے یہ اللہ کے برسانے سے برسی ہے تو اس کے ایمان میں تازگی آ گئی اس کے ایمان میں بہار آ گئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جس شخص نے دیکھ کر کہا کہ مزیر اللہ پہ نو یہ کتا یہ فلاں حضرت کی دین ہے فلاں ستارے کی دین ہے اور فلاں بزرگوں کی دین ہے تو فرمایا کہ اس ایک جملے سے وہ کاکر بن گئی اس ایک جملے سے وہ کافر کر بن یعنی اللہ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منصوب کرنے سے تاخر بنے یہ توحید کی نزاکت اور یہ توحید ربویت ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ اس کائنات میں جو کچھ ہے خیر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے شر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ کے بیمار کرنے سے بیمار ہوئے اور اس کو شفا ملی ہے تو اللہ کی شفا دینے سے شفا ملی اللہ کے علاوہ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 لہذا اس تعلق سے اپنے عقیدے توار لیجئے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے میرے دوست یہ وہ ایک فطری عقیدہ فطری عقیدہ ایک حدیث میں آگے چل کے آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح توحید ربوبیت ایک فطری عقیدہ یعنی قرآن حدیث میں ایسے دلائل موجود ہے کہ جانوروں تک تو اس توحید کی مارکت حاصل کی جانوروں تک چیونٹی کا ذکر حدیث میں موجود ہے اور چیونٹیوں کا ذکر پرانے پاک میں موجود ہے دیکھیں کیا ان کا عقیدہ توحید تھا اور بالخصوص توحید ربوبیت میں اس طرح وہ بالکل راست العقیدہ تھے سلمان علیہ السلام کا بارش کا واقعہ جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے کیونکہ پوری حکومت کہ کا شکار ہو چکی تو وہاں جب پہنچے جہاں دعا مانگنی تھی کیونکہ حدیث یاد ہے کہ بارش کی دعا کہیں باہر جا کے مانگی جائے اور کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے جائے بال بکھرے ہوئے پراگندر حالت اللہ کے سامنے فقر کا تنازع کا تظلم کا اظہار کرنا چاہیے اور آبادی سے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ اللہ کے سامنے رو گر گڑاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم باب کا دعا کے لیے گئے اسی حالت میں گئے سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح گئے لشکر ساتھ ہے انسان پرندے پرندے جن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 اور اپنے کانگے اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ سے متاثر ہے اور کہہتی ہے کہ یارنا انک خلق ہم تیری مخلوق ہیں تو نے ہمیں پیدا کی چونٹی کا عقیدہ یہ توحید ربوبیت ہے کہ تو ہمارا خالق ہے ورحی سب سفیات اور ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی تو ہی بات ہے ہم پیاسی ہی ہیں پیاس سے مر رہی مشکل میں ہیں مشکل گشائی تو ہی کر سکتا ہے یہ چونکی کا اس نظریں آسمان کی طرف اس کے ہاتھ آسمان کی طرف وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تو میرا خالق ہے اور تو ہی پانی پلانے والا ہے اگر تو پانی نہیں دے گا دنیا کی کوئی طاقت پانی نہیں دے سکتی یہ توحید ربوبیت ہے جس کی معرفت ایک جانور کو بھی حاصل مانا یہ ایک فکری حقیق ہے ورنہ بتائیے چونٹی کے پاس کون سا نبی آیا کون سی کتاب اتری زہر ہے نہ اس کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا نہ کوئی کتاب اتری لیکن چونٹی کو اس عقیدے کا ادراک ہے اس کی معرفت ہے شعور ہے جس کا معنی ہے کہ یہ کہ ایک فطری حقیق ہے یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ نے نقل ہے کہ نہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم القتل ضف دار اللہ کے پیغمبر نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا مینڈک اور فرمایا کہ ان نہ سعودہ تقدیس جو مینڈک کی کتراہٹ آپ سنتے ہیں جو مینڈک کی آواز آپ سنتے ہیں وہ اللہ کی ہمڈوسنا بیان کر رہا ہوا. کس نے یہ مارفت دی کس نے یہ شعور دی یہ توحید جس کا شعور ہے تک کی تو بات یہ ہے کہ یہ توحید ربوبیت جس کا معنی یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خالق اور مالک اللہ سب کا راز اللہ کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ اگر کوئی خوشحال ہے تو اللہ کے خوشحال کرنے سے خوشحال تو یہ پہلی قسم ہے توحید کی جس میں اللہ تعالی کو ایک ماننا ضروری دوسری قسم توحید ربوبیت توحید الوحیت الوحید نے اللہ تعالی کو ایک جاننا ضروری الوحید کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے نایق صرف ایک اللہ کوئی عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو ہر قسم کی عبادت کے نایق اللہ تعالی ہے بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو قلبی عبادت ہو زبان کی عبادت ہو بقیہ اعضا کی عبادت ہو رات کی عبادت ہو دن کی عبادت ہو تمام عبادات کا مستحق جو ہے وہ اللہ نماز ہو روزہ ہو نظریں نیاز منت ذبح قربانی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے اس توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں یہ توحید و نوحید. پہلی توحید ربویت تھی کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے یہ توحید تو اس کا شعور تو سب کو تھا ابو جہل جو پلے درجے کا مشرق تھا وہ بھی توحید ربوبیت میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا تھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے یعنی توحید ربوبیت نے ابو چاہل کو کوئی اشکان نہیں کوئی اعتراض نہیں وہ سمجھتا تھا کہ کائنات نے ہر چیز اللہ کی اللہ اس کا خالق ہے اللہ اس کا مالک ہے لیکن اللہ کے پیغمبر نے ابو چاہل کے صرف اس عقیدے کو قبول نہیں ہے اس کے خلاف جنگیں لڑی مسلسل جہاد کے میدان میں رہے کیونکہ یہ عقیدہ خالی کا نہیں ہے جب تک عبادت بھی اللہ کی نہ ہو چاہیے عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے ربوبیت میں ایک جاننا ضروری ہے اور عبادت میں ایک جاننا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت ہے. سب قسم اللہ کے اگر سو قسم کی عبادتیں ہو تو وہ سو کی سو اللہ کے لیے اور اگر آپ سو میں سے ننانوے عبادتیں اللہ کے لیے کریں اور باقی ایک رہ گئی اس ایک عبادت کا بھی ننانوے حصے جو ہیں آپ اللہ کو دے دیں اور صرف ایک آشاریہ ایک کسی غیر اللہ کو دے دیں, دیں تب بھی آپ مشرک ہوں گے اللہ تعالیٰ کوئی نماز کوئی روزہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا یہ توحید وہی ہے اور یہ نجات کی بنیاد ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو کے ساتھ سفر پر تھے تو ایک موسم کی آواز سنی وہ اذان دے رہا ہے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے پگمدر نے فرمایا الفطرہ یہ جو بھی شخص ہے فطرت پر قائم فطرت پر قائم پھر اس نے کہا شاہ اللہ کیا معنی ہے اس کا کہ گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ اللہ کے بغمبر نے یہ سن کر کیا فرمایا فرمایا کہ جنت تم جنت میں داخل ہو یہ پہلے نہیں فرمایا جب اللہ اکبر کہا اللہ اکبر یہ توحید ربوبیت اس بات کا اعتراف کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے لیکن خالی توحید ربوبیت کافی نہیں ہے کیونکہ توحید ربوبیت پر ابو چہر کی خاص صاحب اللہ بھی خائل صاحب لیکن جنت کی بشارت آپ نے کر دی جب اس نے توحید الوحیت کا احترام کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ اشد اللہ علم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ عبادت کی توحید ہے کہ اس امر کا احترام کیا جائے کہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف ایک اللہ عمل بھی اس کے مطابق یہ نہیں کہ اذانے دوست عمل اس کے خلاف کبھی کسی درکاہ کا روخ کبھی کسی مزار کر رخ اور کبھی کسی کو پکارا جا رہا ہے کبھی کسی کے آگے جھکا جا رہا ہے کبھی کسی کے نام کی نظریں کبھی کسی کے نام کی نیازیں یہ تو نفاق ہے عملی نفاق کے زبان پر کچھ ہے اور عمل کچھ ہے یہ تو منادقت ہے اللہ یہ صحاح قبول کرے گا تو اللہ کے پیغمبر وسلم نے صرف اشد الماعر اللہ کے اعتراف پر اسے جنت کی دی ہابا کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا کہ اس شخص کا دیدار کریں گے کون اس کی تلاش کو ہم نکل پڑے تو بڑی تلاش کے بعد ہمیں ملا ہوا. فائدہ ہوا را حنم پکریوں کا چڑوا چند پکڑیاں اس کی ملکیت تھی انہیں چرانے کے لیے جنگل میں پھر رہا تھا کبھی کسی وادی میں کبھی کسی چوٹی پر اور جہاں نماز کا وقت ہوتا تو خود ہی اذان کہتا اور خود ہی تکبیر کہتا اور اکیلا ہی کھڑا ہو جاتا کتنی فضیلت رزق حلال اس کے ساتھ ہے رزق حلال کا متلاشی تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں جو ہی نماز کا وقت ہوتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خود ہی اذان کہتا خود ہی تکبیر کہتا اور اکیلا ہی نماز شروع کر دیتا اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اس طرح کو اکیلا ہو اذان کہہ دے تکبیر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے فرشتوں کی جماعت بھیج دیتا تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے کتنا فرگزیدہ انسان حلال ساتھ ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے تیغر نے اس کی اذان سنی اس کو جنت کی مشارت دے تو یہ توحفید الوحیت کا فائدہ ہے کہ یہ جنت کی نشاندہی کرتی جنت کی نشان جنت کی علامت یہ شخص عملی طور پر اعتقادی طور پر اللہ تعالیٰ کی الوحید کی توحید پر قائم ہو عقیدہ یہ ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف ایک اللہ نماز ہو روزہ ہو قربانی ہو زباں ہو نظریں ہو نیازیں ہو منتیں ہو ذکر ہو دل کی عبادت ہو بقیہ آزا کی عبادت ہو ان سب کا مستقبل جو ہے وہ اللہ ہے اگر کوئی عبادت آپ نے کسی غیر اللہ کو دے دیشرکانہ کی نہ ہوگی پھر اللہ آپ کی نہ توبہ قبول کرے گا نہمان قبول کرے گا آپ لے کرتے رہے کوئی لیکی قبول نہیں ہوگی لیکن رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ریاکاری شرک شر کے اثر یعنی سب سے چھوٹا شرک اس کائنات میں ریا کاری ریاکاری کیا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے اس کا عقیدہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے سجدہ ہو قیام ہو قرآ ہو سب اللہ کے لیے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ جائے کہ فلاد صاحب دیکھ رہے ہیں ریاکاری دکھلاوا کہ لوگ دیکھ رہے میں کتنا بڑا نمازی کتنے لمبے سجدے کر رہا ہوں یہ ریاکاری کاری حالانکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ سجدے اور یہ نماز اللہ کے لیے لیکن یہ ریاکاری۔ دل میں آ گئے دکھلاوا آ گیا رسول اللہ سے کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کی اللہ نے نیکی قبول نہیں فرماتے کی سب سے چھوٹا شرک باقی شرک اس سے بڑے تو اللہ تعالی ایسے شخص کے نیکی قبول نہیں فرماتے بلکہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ شخص اپنی نیکیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت اس کی نیکیاں دیکھ کر فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں لیتے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 نمود و نمائش کوئی نیکی ہو بس دنیا دیکھے اور واضح کرے تعریفیں کرے اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیاں قبول نہیں فرمات حالانکہ یہ سب سے چھوٹا شرک ہے تو باقی شرک اس سے بڑے غور کرے وہ کس طرح نیکیوں کے لیے تباہ کُل میری آپ کی نیکیوں کی کیا حیثیت ہے سیدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا لکھا وہ عید النبی لکھا محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں جماعت وہ تمہاری لڑکیاں بڑی عظیم الشان ہے بڑی بڑی لیکیاں اور تم اپنی امت کے لیے اپنی قوموں کے لیے نمونے ہو آئیڈیل ہو لیکن یاد رکھو اگر تم نے بھی شرکت کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر کے رکھے برما کے دہی یکرو اللہ کے دربار میں کسی مشرق کے لیے کوئی معافی نہیں اور مشرق کے نام اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے شرابی کو معاف کر دے سانی کو معاف کر دے چور کو معاف کر دے وہ معاف کر سکتا ہے لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا اس لیے یہ توحید کی پہچان ضروری اور میں نے عرض کیا کہ یہ کلا حج جو ہے اس کی پہلی آیت یہ توحید کا ستون ہے اور پورے دین کا حاصل پورے دین کا نچوڑ بلکہ جس قدر بھی انبیاء آئے ان انبیاء کے دین ان کی شریعتیں ان کی ملتیں ان تمام کا خلاصہ ان کا محاصل ان کی بنیاد ان کی اثاث یہ آئے تویم پناہد کہہ دیجیے اللہ ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی پر عرض کیا کہ تین چیزوں میں اس کا ایک ہونا اور ایک ماننا ضروری ایک اس کے رب ہونے میں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 وہ نام اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن و حریف میں بیان ہے ان تمام صفات کو اپنے سامنے رکھیں ان تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری اب وہ صفات کتنی ہے صفات تو بہت ہے حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جتنی صفات کا علم دیا ہے وہ ننانوے صحیح بخاری کی روایت ہے ان ناز اللہ کی اسم کہ اللہ کے ننانوے نام ہے. کچھ نام قرآن میں ہے, کچھ نام حدیثوں میں ان کو جمع کرے تو ننانوے بنتے اور ترمزی کے ایک حدیث میں ان ننانوے ناموں کا ذکر ہے ٹیم جو آپ کے گھروں میں ہیں ان کو آپ شروع میں کھولے تو شروع کے پہلے صفحے پر یہ نام موجود ہے یہ ننانوے نام ان کو اپنے سامنے رکھے ان تمام ناموں میں اللہ تعالی کو ایک جاننا ضروری ہے اگر کسی نام میں آپ نے کسی غیر کو اللہ کا شریک کر لیا تو توحید عید ختم ہوگی چاہے زندگی بھر آپ اللہ کی بات کرتے رہے لیکن کسی ایک نام میں آپ نے کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا اللہ کی کسی صفت میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا تو توحید ختم ہوگی میرے شرک آ جائے گا میں ساری لیکیاں برباد کی اب وہ ندان میں نام آپ کے سامنے آپ ان کو پڑھیں کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ کس لیے پیدا ہوئے کہ دنیا کے سکے گن کر چلے جائیں اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت اس کی طرف کسی کا احساس ہی نہیں عجیب یہ جھٹائی کا دور ہے کہ دنیا کی پیچیدہ سے پیچیدہ گتیاں سلجھاتے رہتے ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی معرفت نہیں اللہ کی پہچان نہیں اللہ کی پہچان, اللہ کی پہچان اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے ان ننانوے ناموں کو آپ نہیں پڑے گے اور پڑھنے کا فائدہ کس نے اللہ کے پگمبر کا فرمان ہے کہ جو ان ناموں کو پڑھ لے اور ان ناموں کو یاد کر لے من آسان تخل چلنا ان ناموں کو پڑھ لے ان ناموں کو یاد کر لے اور ان ناموں کے معنی سمجھ لے اور جو اس کے معنی سمجھ لیے ان پر وہ ڈک جائے ان پر عمل کرے تایات فرما کے یہ چار کام کرنے والا اللہ کے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 جن کی معرفت اس حاصل کر لی اب ان صفات میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہو سکے یہ توحید ہے توحید صفات اللہ کی صفات کی توحید یہ ننانوے نام قرآن مذیبی سے موجود ہے اور آپ کی سہولت کے لیے قرآن کے شروع میں لکھے گئے ان کو آپ پڑھیں یہ پڑھنا یہ دین کا جز جب تک ان ناموں کی معرفت نہیں ہوگی آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی اور توحید کی تکمیل کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں یہ چند بنیادی نقصے ہیں کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں چند بنیادی نکاح ہے یہ توحید صفات کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوے نام جو ان کو اور پڑھ کے ان کے معنی پر غور کرے ڈٹ جائیں مثلا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرزاق رزاق کا معنی کیا ہے معنی روزی دینے والا بس اللہ کی ایک شفت آپ کو معلوم ہو گئی اس پر ڈک جا اب آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا صرف ایک اللہ اب آپ یہ کہیں کہ فلاں بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دستگیری کرتا ہے اور فلاں بھی گنج بخش ہے اور فلاں کے پاس بھی خزانے تو یہ اللہ کی سفت میں آپ نے الحاط کر دی یہ الحاظ چرک آ گئے تو صفات ختم ہو گئی اب آپ نمازیں پڑھے روزے رکھے کوئی فائدہ نہیں میرے دوست آپ کی توحید ہی درست نہیں نیکیاں کہاں قبول ہوگی اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام عالم الغیب مانا وہ غیر جاننے والا اب یہ اللہ کے سکھ وہ پاک میں ہے اللہ یاباد عرب الغیب اے پر کہہ دیجئے آسمانوں میں کوئی ہو یا زمینوں میں کوئی ہو کوئی, ہو کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ عالم الغیب اللہ کی صرف اب یہ صرف آپ نے پڑھ لی اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا اس پر چک جاؤ اس کا معنی یہ کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ مگر آپ کہے کہ فلاں غیر جانتا ہے اور فلاں غیب جانتا ہے تو توحید صفات میں امحاد آ توحید ختم ہو گئی شرک آ گئے. اب زندگی بھر کی لے کے مسترد ہو جائیں گی اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک توحید صفات کے تعلق سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یہ میں صفات کس لیے اللہ کو ایک جاننے اور ماننے کے لیے ان کو پڑھیں پورا تین اس کے اندر موجود سارا تین اس کے اندر موجود اس میں بڑے فائدے ہوں گے آپ کو. اللہ کے پیغمبر کی چھوٹی سی حدیث کتنا بڑا جوان الکلم ہے یہ کہ چھوٹی سی حدیث ہے اور کس طرح چھوٹی سی حدیث نے جنت کی نشاندہی کر دی تو یہ توحید صفات توحید کی اہم ترین قسم اب ان تمام ناموں کو آپ پڑھیں اور اس کے مفہوم پر آپ ڈٹ جائیں استقامت کا اظہار کریں اس میں کوئی گڑبڑ اگر ہو گئی اللہ کی کوئی شفت آپ نے کسی اور کو دے دی یہ شرک ہے اور یہ وہ الحاظ سے اللہ نے روکا بدر اللہ علیحد اسماعی یہ الہاد اس الہاد کو آپ نے چھوڑ دیا تاکہ خالص توحید ہم آپ کو ادا کریں اور خالص توحید کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں چاہے آپ کی موت مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہے. جب تو خالص توحید نہیں ہوگی نجات کا کوئی تصور نہیں اس لیے یہ جانو اور پہچانو کہ یا اللہ تو کس کس چیز میں ایک ہے احد کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے کس کس چیز میں ایک ہے ان تین چیزوں میں ایک ہے اپنی ربوبیت میں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے اس دنیا نے جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا آپ کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ اس سب کا غالب اور مالک اللہ ہے اللہ کے سوا کسی نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ قیامت پیدا کر سکے گا اور دوسری قسم جس میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے وہ عبادت ہے جتنی بھی عبادات ہے اس دین میں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا ان کا مصنحب ہے اللہ کی صبح کوئی بھی بات میں شریک نہیں ہے یہ توحید الوحی ہے اور تیسری چیز اللہ کی اسماء اور صفات ہے جو بھی اللہ کے پیارے نام ہیں اللہ کی صفات ہیں ان تمام میں اللہ ایک ہے ان میں اللہ کو ایک جانو اور ایک مانو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بعض جگہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں لفظی اشتراک ہو سکتا بعض لوگ اس طرح بہکانے کی کوشش کرتے لیکن وہ ماضی لفظی اشتراک ایک شخص ایسی ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے وہ شرک نہیں ہے وہ صرف ایک لفظی اشتراک ہے وہاں مان بھی فرق زمین و آسمان میں مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے الہائی اللہ کے شخصی ہائی وہ زندہ آپ بھی زندہ ہے آپ کو بھی حی کہا جا سکتا ہے زندہ آپ بھی ہے اب یہ ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ بھی زندہ ہے آپ بھی زندہ ہے یہ بعض ایک لفظی اشتراک ہے کہ وہ لفظ جو اللہ کے لیے ہے وہ لفظ آپ کے اللہ تعالیٰ زندہ ہے ایسا زندہ جیسا اس کے لائق ہے اور آپ زندہ ہیں ایسا زندہ جیسا آپ کے لیے زندہ ہونا لائق آپ ایسے زندہ ہیں کہ پہلے آپ عدم تھے معلوم تھے آپ کا نام و شان تک نہیں تھے پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا فرق دیکھے آپ پہلے آپ معلوم تھے پھر آپ کو اللہ نے پیدا کیا پھر ایک وقت آئے گا آپ مر جائیں گے فنا کا ٹھکان ہو جائیں گے فرق آپ دیکھیں اور اللہ تعالی وہ اول والآخر وہ اول ہے اول کا معنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا جس کی کوئی ابتدا نہیں کوئی ابتدا نہیں پر آخر ہے جس کی کوئی امتحا نہیں دیکھیں کتنا فرق ہے. ایک آپ زندہ ہے اور ایک اللہ زندہ ہے صرف ایک چراغ ہے لیکن مانوی اعتبار سے فرق آپ دیکھیں پھر اللہ کا زندہ ہونا مستفل ہے وہ اس کا زندہ ہونا کسی سے ماخوذ نہیں کسی سے مستار نہیں لم یل یو یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اس کا کوئی خالق نہیں جبکہ آپ ایسے زندہ ہیں کہ آپ کا وہ خالق ہے اس نے زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تو زندگی کسی نے عطا نہیں فرمائی پھر آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے پہلے آپ معلوم تھے پھر آپ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے پر اللہ کا زندہ ہونا ایسا ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا اللہ کے پیغمبر پر دعا کیا کرتے تھے انتل الاول سا فبلا کا شہید الاخر فلائی سا فاضہ یا اللہ تو اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں ہو نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا تو اگر لفظ حیات استعمال ہوا ہے تو یہ محبت لفظی اشتراک ہے لفظ باقی مانوی اعتبار سے آپ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا آپ کے لائق ہے اور اللہ کا زندہ ہونا ویسا ہے جیسا اللہ کے لائق غمیر اور بقیر اللہ سنتا اور دیکھتا ہے سنتے اور دیکھتے آپ بھی ہے. لیکن کیا یہ ہو گیا؟ نہیں. یہ لذیش فراق ہے عقیدے کی بات یہ ہے کہ آپ ویسا ہی سنتے ہیں اور ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا آپ کے لائق ہے پر اللہ تعالی ویسا ہی سنتا ہے اور ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا اللہ کے لائق اب دیکھیں آپ کا دیکھنا ایسا ہے کہ اس تناؤ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا حالانکہ آنکھیں موجود ہیں پر تناؤ ہمارے سامنے لکڑی کی تہ کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں دیکھ رہا خالہ کے سامنے موجود یہ ہمارا دیکھنا یہ ہمارا سننا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور سننا حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافر اور پہلے آسمان کی مٹائی بھی پانچ سو سال کی پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے پھر دوسرے آسمان کا حجم بھی پانچ سو سال کے برابر اس کے ساتویں آسمان تک اس کے بعد عرش الرحمان بھی پانچ سو سال کی مسافت کے فاصلے پر ہے اتنی دوری پر ذات موجود ہے اور سمایہ کہ لا فراہی شیون عرض بلاح سما آسمان کا کوئی کوشا ہو یا زمین کا کوئی کونا ہو اللہ تعالیٰ پر نہ آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ہے یہ اللہ کا دیکھتے نام و طبیب اور نمرتی سوداطما بفید تاریخ ترین رات ہو اور سیاہ تاریخی ہو اور سیاہ رنگ کی چٹان ہو اور چٹان کی سیاح ط کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو اللہ تعالیٰ عرش پر اس چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہوتا ہے کوئی مناسبت ہے وہ بھی سنی ہو سننے والا اور دیکھنے والا سنتے اور دیکھتے آپ بھی ہیں یہ صرف لفظی اشتراک ہے لیکن مانوی مفہوم اعتقادی مفہوم جو ہے وہ الگ یہ شرک کی بات نہیں اس لیے عقیدے کی اطلاع کرنا ضروری لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں یہ تیسری چیز جس میں اللہ کو ایک جاننا ضروری وہ اللہ کے مبارک نام اللہ کی پیاری صفات میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات کچھ ہو گئی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 اللہ بخد الجن جوش مرد ہے اور اسے معلوم ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ ہے یہ اس کو معلوم ہو جنوں جان کی گہرائیوں سے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ پر میں کہ اس طرح تو مر جاتا ہے دخل الجن تو وہ جنتی ہے یہ توحید کی برکتیں اور یہ توحید کے فائدے اور ایک طرف توحید کی نحوص دیکھ لے کہ پہاڑوں کے برابر آپ کی نیکیاں ہو آسمان بھر گئے آپ کی نیکیوں سے لیکن اگر آپ کی توحید سیدھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اس لیے توحید کی استقامت ضروری ہے اور توحید کی مارے ضروری ہے ایک آخری بات عرض کر دوں توحید کے حوالے سے وہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت جو ہے وہ حاکم اور ہونا کہ وہ حکم دینے والا حکم ناصل کرنے والا حکم نادر کرنے والا حکم بنانے والا لک اللہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلنا اب اللہ کا حکم آپ کو کیسے معلوم ہو اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا اور وہ اس کا پیغمبر ہے محمد الب رسول اللہ, اللہ اللہ نے اس پر اپنی بڑی نازر فرمائی اپنے احکام بھیجے یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکات نماز کا طریقہ یہ روزے کا طریقہ یہ حد کا طریقہ یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا ہے قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ پاکم اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث قرآن و حدیث دونوں اللہ کے حکم ہے دونوں آسمان سے نازل ہوئے ہیں ایک شخص اگر قرآن کو مانتا ہے حدیث کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اگر وہ حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے مومن تب ہوگا جب وہ قرآن کو مانے اور حدیث کو مانے کیونکہ ان دونوں میں اللہ کا حکم ہے ان دونوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا لہذا اللہ کا شارع ہونا اللہ کا حاکم ہونا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی سچی پیروی کریں اور خارج پیروی کریں نماز پڑھے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے زکات دے تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے حج کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے الغرض جو کچھ بھی کرے جو کام بھی کرے ہمیں یہ وسیع ہونی چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ کام ثابت ہے یا نہیں ہے اگر آپ سے ثابت ہے تو وہ دین ہے اسے کرے اس میں بڑا سواب ہے اور اگر آپ سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے اس کو چھوڑ دے چاہے وہ کام کرے کتنا پرکشش ہو لیکن اس میں کوئی خیر و فرکت نہیں اور کوئی اضر نہیں اللہ ہمیں دین کا صحیح بہ مزہ فرما دے آخر میں میں وہ تعزیر کے کریمات کہوں گا جو کریمات کہنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعویر کی تشریف سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے یہ الفاظ آپ یاد کر لیجیے پیش کا مخہوم یاد کر لیجیے تاکہ ہر کام سنت کے مطابق ہو تازیت بھی سنت کے مطابق ہے اللہ کے پیغمبر یہ کہا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث <سِن> چیز اللہ نے لی ہے یہ اللہ ہی کی تھی یہ اللہ ہی نے دی تھی یہ ایک امانت تھی تمہارے پاس اللہ نے دی تھی اللہ نے واپس لے لیفی الفاظ بھی کہ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہر شخص ہے اس نے کب آنا ہے اللہ جانتا ہے اور کب جانا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے اللہ کے یہاں فخ مقرر لہٰذا جو وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے اس وقت مقرر کرنا اس کو لے لیا اس لیے تم شورو گوا نہ کرو نواخانی نہ کرو اپنے کپڑے نہ پھاڑو چینے نہ پیٹو رخسار نہ پیٹو یہ نواخانی اور یہ آہ بخار یہ منع ہے صرف بغیر شور کیے آنکھوں کے آسو سے رونا یہ اس پر تو بندے کو کنٹرول بھی نہیں یہ دائر ثابت ہے باقی رونا چلانا چیخنا کپڑے پھاڑنا سینے پیٹنا رخسار نہ اٹھنا یہ سب کا سب جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اللہ کے فل تصور تم صبر کرو فلطح کر سے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو یعنی مرنے والا مر گیا اور تم صبر کر رہے ہو اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ تم عجر رضا دیکھیں کیا بہاریں ہیں اس دین کی رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ آج بل امر مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے ان امر اللہ خیر اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر کیسے سرمایہ کہ نسابت و سرا سر شا اسے اگر خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ شکر کی جدا جنت کوئی نصابت و ذرہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے بیٹھ جاتے مزال خیر اللہ اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ ان اللہ علامہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ سرمایہ کہ عجب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے ہر حال میں اللہ تعالی سے اجر دے لیتا ہے اور جنتوں کا وارث بن جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیع فرمائے الحمد للہ